ہم دو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ کروزا رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ رہا ہے ڈاٹ الحمدللہ وحدہ للہ والسلام سلام من لا نبی بعدا. اما باد فل شی طرمی رحیم بلاسف لکم الجا مم ور ذقو ہوں ور ذقو فیح وقصو ہوں وقول صدق اللہ یہ صورت النساء کی آیت نمبر پانچ ہے اللہ فرماتے ولاۃ الطفا اور اپنے وہ اموال کم عقلوں اور بیوقوفوں کو نہ دو بیوفوں کو اپنے وہ اموال نہ دو جعل اللہ جاکم قیام جن اموال کو اللہ نے تمہارے لیے مایا زندگی بنایا ہے ورژم فی اور انہیں کھلاتے پہناتے رہو ورژو ہوں فی انہیں کھلاتے رہو اور پہناتے رہو وقول قول معروفہ اور ان سے معقول بات کہتے رہو یہ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بیوقوفوں کو اپنے اموال نہ دو یہ خطاب کس کو ہے حق ہر اقل مند ذمہ دار انسان کو خطاب ہے کہ اپنے اموال بے کے حوالے نہ کرو بے نے, کہ نے کہا پاگل دیوانے اور نے کہا کوئی بھی بیوکوف بعض اوقات بڑی عمر کے بھی بیوکوف ہوتے ہیں ساری زندگی گزر جاتی ہے مگر حماقت نہیں جاتی میں نے ایک صاحب کو دیکھا گھر میں کھانے کو نہیں بچے بھوکے ہیں. اور باپ کے ہاتھ میں کچھ پیسے آ گئے تھا ہوٹل کی طرف وہاں جا کر خود مزے کر رہا ہے اب بیوقوف ہے کہ گھر میں بیوی بچے بھوکے ہیں اور خود جناب ایش کر رہے ہیں تو کسی نے تو کہا کہ اس سمراج چھوٹے بچے کسی نے کا دیوانے کسی نے کہا سارے بیوقوف اور کسی نے کہا کہ اس سمراج یتیم ہے کیونکہ تذکرہ یتیموں کا چل رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یتیم کا مال تمہارے قبضے میں ہے تو اس وقت تک اس کے حوالے نہ کرو جب تک کہ اس کے اندر سمجھداری اور سنجیدگی نہ آ جائے جیسے کہ اگلی آیت میں بھی یہ مضمون آ رہا ہے یہاں جس نقطے کی خاص طور پر وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے اموال بیوقوف کو نہ دو وہ اموال اللتی جعل اللہ لکم قیامہ جن اموال کو اللہ نے تمہارے لیے مایا زندگی بنایا ہے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے بعض اوقات ہم مال کی اتنی مذمت کرتے ہیں کہ معلوم, معلوم ہوتا ہے کہ مال حاصل کرنا مال کمانا مال کے لیے محنت کرنا تجارت کرنا مزدوری کرنا نوکری کرنا یہ سب فضول باتیں ہیں ایسا ذہن بنایا جاتا ہے بعض اوقات کہ سننے والا سمجھتا ہے کہ یہ سب فضول باتیں ہیں چنانچہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایسی تقریریں اور ایسے واز سن کر کام کاج ہی چھوڑ دیتے ہیں ایسی بیٹھا نکما میں کیوں جو میری قسمت میں ہے وہ خود ہی مل جائے گا توقل کرنے والا ہے جو میری قسمت میں ہے وہ خود ہی مل جائے گا تو ایسے لوگ پھر بعض اوقات کیا کرتے ہیں دوسروں کی جیب پر نظر رکھتے ہیں دوسروں کے ہاتھ پر نظر رکھتے ہیں دوسروں کے تعاون کے منتظر رہتے ہیں زکوٰۃ صدقے کے منتظر رہتے ہیں ہاتھ پھیلاتے ہیں دوسروں کے سامنے یہ اور طریقہ غلط ہے اگر تم نے توکل کیا ہے تو واقعی توکل کرو پھر کسی انسان پر نظر نہ رکھو اگرچہ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ توکل کا مفہوم ہے ہی نہیں توکل کا مفہوم تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ یہ لوگ کلاڑی جا کر جنگل سے لکڑیاں کاٹو بازار میں بیچو رسک کے حلال خود بھی کھاؤ گھر والوں کو بھی کھلاؤ اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو یہ ہے توکل آقا نے یہ سکھایا یہ تو ہی نہیں فرمایا جس نے کہا میرے گھر میں بھوک ہے تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ گھر میں جا کر بیٹھ جاؤ دو نفل پڑھو اور وہیں بیٹھے رہو کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے جو تمہاری قسمت میں ہے وہ خود آ جائے گا تو بھئی یہ توکل کا مفہوم نہیں ہے اعتدال کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے افراد و تفریح جو ہے یہ غلط ہے بعض لوگ تو حد سے زیادہ مال کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد ہی مال ہے جیسے کہ آج کل مسلمانوں کی اکثریت کا یہی حال ہے مال ہی کو سب کچھ بنا لیا مال ہی زندگی کا مقصد مال ہی تعلقات کی بنیاد بلکہ مال ہی خدا بن گیا معبود بن گیا اسی کو پوجتے ہیں یہ سوچ بھی غلط اور بالکل مال کی اہمیت کی نفی کر دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان اموال کو اللہ نے تمہارے لیے مایا زندگی بنایا ہے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے اس مال سے بہرحال دنیا کی حد تک عزت و زیادت حاصل ہوتی ہے اسی مال سے دین کی اشاعت کی جا سکتی ہے اسی مال سے دشمن کا دفاع کیا جا سکتا ہے اسی مال کی بنا پر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا جا سکتا ہے استغنا آ سکتی ہے اسی مال کو اللہ کی رضا کے مصارف میں خرچ کیا جا سکتا ہے اسی مال سے مدرسہ بن سکتا ہے مسجد بن سکتی ہے اسی مال سے اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کر سکتا ہے اپنے والدین کی خدمت کر سکتا ہے ان کو حج کروا سکتا ہے یتیموں کی سرپرستی کر سکتا ہے بیواؤں کے گھر میں چولے جلا سکتا ہے جیسے آج کل آفت آئی ہوئی ہے پورے ملک میں آندھیوں طوفانوں سیلابوں اور بارشوں کی صورت میں تو دکھی انسانیت کے کام آ سکتا ہے اسی لیے کہا گیا سلف کہا کرتے تھے ہمارے پرانے بزرگ کہا کرتے تھے المال سلاح المؤمن مال مومن کے ہاتھ میں ہو تو ہتھیار ہے بشرتے کے مومن کے پاس ہو جیسے دوسرے ہتھیار کو حاصل کرنا چاہیے تو اس ہتھیار کو بھی حاصل کرنا چاہیے یہ بھی ایک ہتھیار ہے جے استری کے اس کے حصول کے لیے استعمال کرے حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث بہت بڑے مفصر بہت بڑے مجاہد اور بڑے اللہ کے ولی لیکن ساتھ کاروبار بھی کرتے تھے تجارت تھی ان کی تو بعض لوگوں نے گویا کہ ان کو تانا دیا صوفیوں نے جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ تجارت دنیا داری ہے اور یہ دنیا کے پیچھے پڑ گیا تو کہنے لگے اندنی کا من دنیا اس تجارت نے تجھے دنیا کے قریب کر دیا ہے تو انہیں فرمایا لَئِنْ مِنَ لَقَدْ <عَنْحَا> اگر اس, اس مال نے, اس تجارت نے مجھے دنیا کے قریب کیا ہے تو مجھے دنیا سے بچایا بھی ہے یہ مجھے دنیا سے بچانے کا بھی ذریعہ بنا ہے اگر کچھ نہ ہوتا تو ممکن ہے میں دوسروں پر نظر رکھتا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا لیکن اسی تجارت نے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے مجھے بچا لیا سلف کہا کرتے تھے پرانے علماء کہا کرتے تھے مشورہ دیا کرتے تھے لوگوں کو کتابوں میں تفصیلوں میں اس آیت کے زیل میں منقول ہے کہا کرتے تھے تسیب تجارت کرو اور کسمے معاش کرو رزق حلال کماؤ انکم فی زمان احدکم کان نا ما دی دینہو اس لیے کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ اگر تم پر فقر اور غریبی آ گئی بھوک آ گئی تو سب سے پہلی چیز جو کھاؤ گے وہ اپنا دین کھاؤ گے دین بیچنا پڑا تو دین بیچ دو گے پھر دنیا کی خاطر ہو سکتا ہے جھوٹ بھی بولو ہو سکتا ہے خیانت بھی کرو گھر میں اتنی بھوک مچی ہوئی ہے اور ایسی غریبی ہے کہ اب پیسہ ہاتھ آ گیا تو خیانت پر دل مائل ہو گیا چوری کی طرف متوجہ ہو گیا تو یہ دین ہی کو تو کھانا ہے چوری کرنا خیانت کرنا جھوٹ بولنا دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ تو اپنے دین کو کھانا ہے بلکہ ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ بعض لوگوں نے غربت اور فقر کی وجہ سے عیسائیت کو قبول کر لیا اپنا مذہبی بدل لیا غربت کی وجہ سے تو اپنے دین کو کھا گیا تو اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ کچھ کرتا ہاتھوں ہلاتا مزدوری کرتا ٹھیلا لگاتا تجارت کرتا تاکہ یہ نوبت نہ آتی دین کے دین کے اندر اس دین کے اندر مال کی اہمیت اس قدر ہے کہ جو شخص مال کی حفاظت میں مارا جائے تو وہ شہید ہے تمام فکر کی کتابیں دیکھ لیں حدیث میں دیکھ لیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو مال کی حفاظت میں قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہے جیسے چور ڈاکو آ جاتے ہیں بعض اوقات آج کل تو مسلمان مسلمان اتنا سنگ دل ہو گیا کہ ایک موبائل کی خاطر دو چار سو ہزار دو ہزار روپے کی خاطر گولی چلا دیتے ہیں اور جھان لے لیتے ہیں تو اگر کوئی شخص دفاع کرتے ہیں اور اپنی حفاظت کرتے ہیں مال کی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں یہ شہید ہوگا یہ الگ بات ہے کہ آج جو ماحول بن گیا تو ایسے موقع پر ٹکراؤ نہیں کرنا چاہیے تو صحیح مسلم میں اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث ہے من قتل دون مال ہی فہو شہید جو مال کی حفاظت میں قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے اسی طریقے سے مشکات میں ایک حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بل مال سالح لسال اگر پاک مال نیک آدمی کے پاس ہو تو بہت اچھا ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے مال بھی پاک اور جس کے پاس ہے وہ آدمی بھی نیک مشکات میں ایک حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لابا سب گنا لن تقل وجل جو اللہ وجل سے ڈرنے والا ہے اس کے لیے مالداری میں کوئی حرج نہیں ہے باقی رہی مال کی مذمت تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حرام طریقے سے کماتے ہیں اور نجائز جگہ پر یا اسراف کے ساتھ خرچ کرتے ہیں لیکن جسے یہ خطرہ ہے کہ میں کمزور ہوں اگر میرے پاس کچھ نہ ہوا تو بھٹکنے کا اندیشہ ہے انسانوں پر نظر رکھنے کا اندیشہ ہے تو اسے چاہیے یہ محنت کرے اور رس کے حلال کمائے یہ بھی حدیث ہے اللہ کے نبی کی فرمائے کا ان فخر کفرا بعض اوقات فقر اور غریبی یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے فرماتے کہ المال یکرا یوکرا اليوم یوم فرس المؤمن ماضی کے اندر مال کو ناپسند کیا جاتا تھا لیکن آج تو مال مومن کی ڈھال ہے سفیان سوریہ رحمت اللہ علیہ سینکڑوں سال پہلے گزرے ہم سے اور آج کے دور میں جو حال ہے اللہ مافرمائے مجھے تو بھی ایسے متوکل نظر نہیں آتے صاف بات ہے ایسے متوکل کہ جیب خالی ہو اور پھر بھی کسی پر نظر نہ رکھے اور خود اعتمادی کے ساتھ بیٹھے رہیں پھر عجیب و غریب حرکتیں کرتے تو اس سے بہتر یہی ابھی کچھ کر لیا جائے دنیا ہمیں اگر متوکل نہیں سمجھتی نہ سمجھے ایسا متوکل بننا کوئی ضروری ہے کہ دنیا والے سمجھے کہ بڑا سوفی ہے بڑا متوکل ہے کچھ کرتا نہیں ہے دیکھو ایسے ہی چلتا ہے اس کا سلسلہ تو ابھی دنیا والوں کو دکھانا کیا ضروری ہے کہ ہم نے دنیا والوں سے سند لینی ہے تو اللہ کہتے ہیں کماؤ اللہ کے نبی کہتے ہیں کماؤ تو کمانا چاہیے مال کا کمانا اور اس کے حلال کا کمانا یہ توکل ایمان اور اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے تو فرمایا کہ ڈبلو ڈبلو تو آ امبال کملتی اور نہ دو ان کم عقلوں کو اپنے وہ امبال جن امبال کو اللہ نے تمہاری زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے ورژو ہم وقسو اور انہیں کھلاتے پلاتے رہو یعنی ان بچوں کو جو ابھی بچے ہیں ظاہر ہے کہ ان کی ضروریات ہیں تو کھلانے پلانے کا انتظام تو کرو لیکن یہ مال ان کے حوالے نہیں کرو یہاں جو طلبہ بیٹھے ہیں یا بعض علماء بیٹھے ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ یہاں اللہ نے فرمایا ورژو ہوں یہ نہیں فرمایا کہ ورژو منہا یہ جو مال ہے اسی میں سے ان کو کھلاتے پلاتے رہو یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ اس کے اندر کھلاتے پلاتے رہو دونوں میں کیا فرق ہے دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ مال ایسی رکھا ہوا ہے اور اسی مال میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں کسی کے والد نے دس لاکھ چھوڑا تھا تو اب بچپن ہی سے اسی مال میں سے خرچ کرتے رہے اس کی سکول کی فیس مدرسے کی ضروریات اس کے لباس کی ضروریات رہائش کی ضروریات تو ہو سکتا ہے بالغ ہونے تک یہ دس لاکھ روپیہ ختم ہو جائے اور دوسرا جو اللہ نے فرمایا برضو کوم اس میں اس میں سے نہیں اس میں کھلاتے اور پلاتے رہو اور پہناتے رہو اس کا کیا مفہوم ہے اس سے علماء نے ثابت کیا کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے مال کو تجارت میں لگا دو کسی کاروبار میں لگا دو اور اس میں سے جو نفع آئے اس سے اس کو کھلاتے پلاتے رہو تاکہ اس کا جو اصل سرمایہ ہے وہ محفوظ رہے تو اس آئےت کریما سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ مال کو جمع کر کے رکھ دیا جائے بلکہ اللہ یہ پسند کرتے ہیں کہ مال کو کسی کاروبار میں لگایا جائے اور تجارت میں لگایا جائے یہ تجارت کرنا کاروبار کرنا فیکٹری لگانا یہ بھی جب نیت صحیح ہو اور سچا مومن یہ کام کرے تو یاد رکھیں یہ بھی عبادت ہے ایک دکاندار دو بندوں کو ملازم رکھتا ہے ان کو روزی مل رہی ہے ایک فیکٹری والا سو کو ملازم رکھتا ہے ان سب کو روزی مل رہی ہے تو لہٰذا اگر نیت صحیح ہو اور باقی اپنے مزدوروں کے حقوق کا خیال کرے تو یہ عبادت ہے اور میرے تاجر بھائیوں اور فیکٹریاں لگانے والے دوستوں افسوس سے کہنا پڑتا ہے افسوس سے ہمارے اکثر صنعت کار اور کارخانے دار اکثر کی بات کر رہا ہوں سب کی بات نہیں کر رہا وہ مزدوروں کے پورے حقوق ادا نہیں کرتے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ غیر مسلم جو ہیں وہ اپنی فیکٹریوں کے اندر مزدوروں کے حقوق ادا کرتے ہیں یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے چنانچہ مسلمان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے کسی غیر مسلم کی فیکٹری میں ملازمت مل جائے وہاں خوش رہوں گا یہ جو مسلمان ہیں یہ تنگ کرتا رہے گا تنخواہ بھی کم دے گا کام زیادہ لے گا اور رلائے گا زیادہ کافی عرصہ مل ایریا میں رہا تو رمضان مبارک میں میں نے دیکھا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کے اندر مزدوروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو ان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے ساتھ تعاون کرو تو مزدور جو ملتے تھے ان سے پتا چلتا کہ مسلمان کارخ، کارخانے دار حضور کی اس تعلیم پر عمل نہیں کرتا ہو. وہ تو ویسے کام لیتا ہے جیسے غیر رمضان میں اور کوئی سہولت بھی نہیں دیتا لیکن جو کافروں کی فیکٹری ہے وہ افطاری بھی دے رہے ہیں شہری بھی دے رہے ہیں اور کام کا وقت بھی کم کر دیا کتنی شرم کی بات ہے تو بہرحال فرمایا یہ جا رہا ہے کہ ورژ سے ثابت ہو رہا ہے کہ مال کو کاروبار میں لگانا تجارت میں لگانا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اور فرمائے کہ وہ قول اولم کو ان سے معقول بات کہتے رہو وہ بچے وہ بے وقوف اگر مطالبہ کریں ارے میرے باپ کی کمائی دبا کر بیٹھے ہوئے ہو تو ان کو سمجھائیں بھائی صبر کرو تمہارا ہی مال ہے تمہارے ابا کی میراث ہے بڑے گئے تو تمہارے حوالے کر دیا جائے گا بب تل یتاما حتہ ازا بلغنکاح اور یتیموں کو آزما کرو جب تک کہ وہ نکاح کی عمر تک نہ پہنچ جائیں جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں فن آنس تم ہوں رشدن فد فعو اگر تم ان کے اندر کچھ ہوشیاری دیکھو تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو فرمایا کہ یتیموں کو آزماتے رہو جب تک کہ وہ نکاح کی عمر تک نہ پہنچ جائیں پھر اگر دیکھو کہ ان کے اندر کچھ سمجھداری ہے تو یہ مال ان کے حوالے کر دو مفسرین نے لکھا ہے کہ عقلی نشو نما کے اعتبار سے بچوں کے تین درجے ہیں پہلا درجہ ہے بالغ ہونے سے پہلے تو بالغ ہونے سے پہلے یہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی تربیت کے لیے چھوٹی موٹی خرید و فروخت ان سے کروائی جائے تاکہ ان کو خریدنے اور بیچنے کا سلیقہ آئے دیکھا جائے کیسے خریدتا ہے کیسے بیچتا ہے بالغ ہونے سے پہلے دوسرا درجہ ہے بالغ ہونے کے بعد اس میں آزمایا جائے اگر تو وہ واقعی اپنے نفع نقصان کو سمجھنے لگ گیا تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے لیکن اگر وہ اپنے نفع نقصان کو بالغ ہونے کے باوجود سمجھنے کے قابل نہیں ہوا حماقت غالب ہے اس پر تو پھر اس کا مال اس کے حوالے نہ کیا جائے اور یہ بھی جان لیں کہ امام ابو نیفر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر بالغ ہونے کی کوئی دوسری علامت ظاہر نہ ہو تو پندرہ سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد لڑکی اور لڑکے کو بالغ شمار کر لیا جاتا ہے تو گویا کہ اللہ فرمانے جب تک وہ پندرہ سال کی عمر تک نہ پہنچ جائیں آزماتے رہو اگر پندرہ سال کی عمر تک پہنچ گئے اور ان کے اندر کچھ ہوشیاری اور سمجھداری تم نے محسوس کی تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو اور اگر ایسا نہیں تو پھر یہ مال ان کے حوالے نہ کرو تیسرا درجہ اور تیسرا مرحلہ وہ ہے ہوشیاری آ جانے کے بعد اس میں تو مال حوالے کرنا ضروری ہے لیکن یہاں تھوڑی سی بات ہے وہ یہ کہ امام ابو نیفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالغ ہونے کے دس سال بعد بچپن کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور ہوشیاری کا دور شروع ہو جاتا ہے گویا کہ امام ابو نیفر احمد اللہ علیہ کے نزدیک جب بچہ پچیس سال کی عمر تک پہنچ جائے تو اب اس کا مال بہرحال اس کے حوالے کر دیا جائے یہ امام ابو نیفر رحمت اللہ علیہ کا قول ہے دوسرے حضرات اس سے اتفاق نہیں کرتے وہ کہتے ہیں پچیس سال کا تو کیا وہ پچاس سال کا بھی اگر ہو جائے لیکن اگر اس کے اندر سمجھداری اور ہشیاری محسوس نہیں ہوتی تو پھر یہ مال اس کے حوالے نہ کیا جائے امام صاحب کہتے ہیں پچیس سال کی عمر تک انسان کے لیے دادا بننا ممکن ہے دادا بننا ممکن ہے اس لیے کہ بالغ ہونے کی کم سے کم عمر وہ بارہ سال ہے اور حمل کی عقل مدت وہ چھ مہینے ہے تو گو ہے کہ ساڑھے بارہ سال کی عمر میں شاذ و نادر طور پر کہہ رہا ہوں بھائی یہ کتابوں کی بات آپ کو سنا رہا ہوں کہیں میری عقل پر فہم پر آپ شک شبہ نہ شروع کر دینا یہ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ بارہ سال کی عمر میں باپ بھی بن جاتا ہے اور پچیس سال کی عمر میں دادا بھی بن جاتا ہے تو ایک فرضی بات لکھی ہے ایسی مثالیں ہوتی ہیں بعض جلدی بالغ ہو جاتے ہیں بعض دیر سے بالغ ہوتے ہیں تو امام ابنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بارہ سال کی عمر میں بالغ ہونا ممکن ہے اور ساڑھے بارہ سال کی عمر میں ابا بننا ممکن ہے چنانچہ اگر ساڑھے بارہ سال کی عمر میں ابا بن گیا اور بیٹا بھی باپ کی طرح تیز تھا وہ بھی بارہ سال کی عمر میں بالغ ہو گیا اور ساڑھے بارہ سال کی عمر میں ابا جو تھا وہ دادا بن گیا تو امام ابو نیفر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انسانیت کی توہین ہے کہ کوئی دادا بن جائے اور پھر بھی اس کا مال اس کے حوالے نہ کیا جائے کہ یہ بیوقوف ہے تو اور کب اس کو آپ سمجھدار شمار کریں گے یہ امام ابو نیفر احمد اللہ علیہ کے قول ہے دوسرے حضرات فرماتے ہیں نہیں جب تک اس کے اندر سنجیدگی نہیں آ جاتی اس وقت تک اس کا مال اس کے حوالے نہ کیا جائے اور یہ جان لیں کہ یہ جو آئمہ کے درمیان اختلاف ہوتا ہے بعض اوقات تو خود اہناف میں اختلاف ہوتا ہے امام ابو نیفا کے شاگرد اختلاف کرتے ہیں اپنے استاد سے امام محمد اختلاف کرتے ہیں امام ابو یوسف اختلاف کرتے ہیں امام حسن بن زیاد اختلاف کرتے ہیں پھر دوسرے آئمہ کا جو اختلاف ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ ہر جگہ اور ہر مسئلے میں صرف امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ کے قول پر ہی فتوا ہو بعض اوقات امام ابو نیفا کے قول کو چھوڑ دیا جاتا ہے کسی دوسرے امام کے قول کو اختیار کیا جاتا ہے اور بعض اوقات امام ابو نیفا کا قول چھوڑ کر ان کے شاگردوں کے کال پر فتوا دیا جاتا ہے کہ یہ قول زیادہ صحیح ہے تو فرمایا کہ اگر تم ان کے اندر کچھ ہوشیاری دیکھو تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو بلاقلوہ اسرافم و بدارن بر اور اس خیال سے کہ وہ بالغ ہو جائیں گے اسراف میں اور جلدی جلدی یہ مال نہ اڑاؤ اللہ کہہ رہے ہیں خطاب فرما رہے ہیں کن سے یتیموں کے سرپرستوں سے فرمایا کہ تم یہ سوچ کر کہ یہ بالغ ہو جائے گا تو اس کا مال اس کے حوالے کرنا پڑے گا لہذا جو عیاشی کر سکتا ہوں ابھی سے کر لوں نئے نئے ماڈل کی گاڑیاں خرید رہا ہے اور اگر ماشاء اللہ کچھ دین کے ساتھ توجہ ہو گئی تو یتیم کو ساتھ لے کر عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے خوب ایش کر رہا ہے کہ اس کے بالغ ہونے سے پہلے جو کر سکتا ہوں وہ کر لوں کیونکہ بالغ ہونے کے بعد تو شریع اعتبار سے اس کا مال اس کے حوالے کرنا مجھ پر فرض ہو جائے گا تو اللہ فرماتے ایسا نہ کرو میں تمہاری نگرانی کر رہا ہوں جلدی جلدی اور اسراف میں ان کے مال کو نہ اڑاؤ ومن فلیستعفف اور جو مالدار ہے وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے فرمایا کہ اگر تم یتیم کے سرپرست ہو اور تم مالدار ہو تمہیں ضرورت نہیں ہے تو پھر یتیم کے مال سے کچھ اجرت نہ لو بچا کر رکھو اپنے آپ کو اللہ نے تمہیں خود دیا ہے تو اسی سے گزارا کرو تو دیکھیے جو شس یتیم کا سرپرست ہو کیا وہ یتیم کے مال میں سے کچھ لے سکتے ہیں یا نہیں ظاہر ہے کہ یتیم کے کاروبار کی نگرانی کر رہا ہے یتیم کی وراثت میں ملی ہوئی فیکٹری ہے اسے چلا رہا ہے اس کی دکان کو چلا رہا ہے اس کی زمینوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے اس کے گھر بار کی دیکھ بھال کر رہا ہے تو کیا اس نگرانی کے عوض میں اسے کچھ لینے کی اجازت ہے یتیم کے مال میں سے تو اکثر حضرات نے کہا کہ ہاں اس کو اجازت ہے ظاہر ہے کہ اگر نگرانی کے لیے کسی اور کو رکھا جائے گا دکان فیکٹری چلانے کے لیے زمینوں میں کاشت کرنے کے لیے کسی اور کو رکھا جائے گا تو اسے بھی تو کچھ معاوضہ دینا پڑے گا لہذا جو یتیم کا سرپرست ہے وہ اگر یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں تو اسے بھی اجرت دی جائے گی جتنی کہ اجرت معاشرے کے اندر چلتی ہے اتنی اجرت اس سرپرست کے لیے لینا وہ جائز ہوگا اور اللہ نے جو فرمایا کہ اگر تم مالدار ہو تو بچو تو یہ صرف مستحب ہے مستحب ہے اگر کوئی شخص اس پر عمل کرتا ہے بہت اچھا وہ کچھ بھی اجرت نہیں لیتا لیکن اگر اجرت لیتا ہے تو اس کی اس کو اجازت ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے سوال کیا یا رسول اللہ میری پرورش میں اور میری کفالت میں ایک یتیم ہے کیا اس کے مال میں سے میں کچھ کھا سکتا ہوں میں اس کی کفالت کر رہا ہوں اس کے کاروبار کی نگرانی کر رہا ہوں تو کیا مجھے کچھ کھانے کی اجازت ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں تمہیں اجازت ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ کرنا کہ اس کے مال سے نکال نکال کر خود مالدار بننا شروع کر دو اور اپنے مال کو بچاؤ اور اس کے مال کو اڑاتے رہو یہ کام نہ کرنا تو تمہیں اس کے مال میں سے کھانے کی اجازت ہے پھر اس نے ایک اور سوال کیا سوال کیے رسول اللہ افری بو کیا یتیم کو مارنے کی بھی اجازت ہے اللہ اکبر قربان جاؤں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور نے کیا پیارا جواب دیا فرمایا کہ ما کن تزاری بن من دکا۔ جتنا اپنے بیٹے کو مارتے ہو اس سے زیادہ یتیم کو نہیں مارنا تمہیں اجازت ہے لیکن اس معیار کو سامنے رکھو کہ اتنی ہی شرارت جتنی یتیم نے کی ہے اگر میرا سگا بیٹا کرتا تو میں کتنی پٹائی لگاتا جتنی پٹائی تم اپنے بیٹے کی لگاتے اتنی ہی پٹائی تم یتیم کی لگا سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لاوارس بچہ ہے تو ہاتھ کھل جاتے ہیں کون ہے پوچھنے والا بعض ایسے بد کو بھی دیکھا سنگ دلوں کو دیکھا کہ یتیموں پر ہاتھ کھل جاتے ہیں کہ کوئی پوچھنے